کس شیر کیا مد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے روستن کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر قصرِ سلا تین زمن کانپ رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حدر کے پسر کو جبریل ررستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کوش الم لے کر وہ سکا علی جیسا ہی الم دار کا جا ہوشم دریا دریا ہے اس کے پاس حیدر کا علم چھوڑ دے سال کو پہرے دار چور اٹھائی بیک میدان میں دوں لگا کے گر ہی جائے گا فلک میدان میں موت کا نارا موت کا نارا یہ گونجا دور تک میدان میں جرار کسا موت کا ایک پل ٹوٹے گا نہ آدا سے رشتہ موت کا میں فرستے میں فرستے گا سر میں گا فرشتہ موت کا آج تو ہے سر پہ کا کہ ہمراہ چلتی ہے قضا میں دھمک ایسی لرستا ہے یہ دشتِ نئے نوا نواں تیری تلوار با ساباز. ساباز. با ساباز. تیری تلوار سے پانی پیے گی کمانائیج کے سالا شبِ میں کی تصویر سی میں جب ناز کو ہے کور کی تنویر سی میں تیری نظروں میں با سابازی با سابازی تیری نظروں میں تیزی بہ شمشیر سی ہاں تیری, تیری آم کی اجرا خیبر یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں شہرت ہے اپنی و سخا کی ملوک میں ہاتم سے بھی سخی ہیں سوا ہم سلوک میں بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں سر دے دیا ہے بات پہ جس وقت آئے ہیں جنگ آزما ہیں سب شکلوں کلاگیر ہیں دبدبے میں ادیم دب نظیر ہیں دنیا کے بادشاہ ہیں گردوں سریر ہیں اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں رتبے پہ فخر ہے نشجات پہ ناز ہے گھر ہے تو بس غلامی حضرت پاز ہے تب شمر نے کہا کہ کی سے کیا حصول بیعت انہیں تو سلو ہمیں بھی نہیں قبول غازی پکارا او و مرتد جہول سے مرتدو شاع بتول سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو کتنی سے کھینچ لوں گا زبانے تراس کو تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام او بے ادب یزید کجا اور کجا امام دو زخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے کعبہ کبھی چکا نہیں آگے کنشت کے سنتے ہی اس شیر کی لڑکا جہاد میں ہوں سے نا گئی خرمے کی ڈیوڑی سے یہ صدا کیا سکینا پسی ہی مر جائے اے چچا کب تک لڑو گے فوج سے بس ہو چکی وے گا سوکھے ہوئے لبوں پہ میری جان کے خیمے کا رخ کیا برسے و سیر مشق چھیدی علم گیرا پانی نہ پہنچا پیسوں کو کٹا کے شیر بھی دریا پہ سو گیا اے و فرحان قیام دھوئی بپا ہاتھ سے کامر کام کے آئے شہ حدا بھائی کو زخمی دیکھ کے یہی کیا, <صفح> کیا ہے کہ آنکھ بند کیے ہو حیا سے تم کیا کچھ خفا ہو سبتے رسولِ خدا سے تم اکثر اکثر, اکثر ہمیں بچاتے تھے لو سے ہوا سے تم ہم اٹ گئے ہیں گرد تو جھاڑو کبا سے تم ہے دو پہر کا وقت برادر پہ دھوپ ہے ارے سایا کرو علم کا میرے سر پہ سر پہ دھوپ سر پہ دھوپ